اللہ للہ اخلاق نیت کے حوالے سے کل بات باتیں رکھی تھی عبادات میں سے حاج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری کا شائبہ باقی عبادات کی نسبت قدر زیادہ پایا جاتا ہے اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے حج کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے اخلاص کا ذکر پہلے کیا ہے باقی عبادات میں فرضیت کے ساتھ مختصر یا ان سے پہلے اخلاص کا ذکر میں لیکن حج کے بارے میں اخلاص کو اللہ نے مقدم ذکر کیا ہے فرمایا والی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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اب یہ کوئی نہیں کہتا حاجی فضل کریم المختون تاکہ پتا چلے اس کا ختمہ بھی ہوا ہے اس جی کام کے لیے عبادات ہے ہی نہیں کوئی نماز پڑھنے والا حاجی فلاں صاحب نمازی کوئی نہیں کہتا کیونکہ عبادتیں اس مقصد کے لیے نہیں ہیں عبادات میں مطلوب ہے اقدار نیت خالص ہو خالص اللہ کے لیے کام کیا جائے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 آدمی جا دن